تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اللهم اختتل الذين من بعدهم من بعد ما جاتهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اختتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي لا يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة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 ایک جہاد اور ایک انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اسی کے تاکید ان آیات میں زیادہ تر آیات جو سور بقرہ کی آنے والی ہیں ان میں فرمائی گئی ہے البتہ بیچ میں کچھ باتیں جملے متردہ کہہ لیں یا کسی ضمنی فائدے کے لحاظ رکھتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو پیچھے احکام بیان ہوئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر وہ احکام اللہ تعالی کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں اور ان احکام کی خلاف ورزی کا جو دائرہ کبھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں کبھی اس کو اپنی جان محبوب ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے کی کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے کبھی اس کو مال کی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی ہے لہذا ان دونوں کا علاج جہاد اور انفاق میں ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے انسان کو اپنی جان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت جان کی محبت پر غالب آ جاتی ہے اور انفاق فیصب اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مال کی محبت دل میں کم ہوتی ہے اور جب ان دونوں چیزوں کی محبت کم ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کے آکام کے اوپر عمل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اس لیے ان دو چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا جہاد پر زور دینے کے سلسلے میں اللہ تبارک وطالیہ نے ابھی تالود کا واقعہ بیان فرمایا اور جالوس کا اور اس میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت کے اوپر فتح عطا فرمائی اور پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ واقعات سنا رہے ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں آپ کے پاس وہی آتی ہے اور وہی کے ذریعے آپ کو ان واقعات کا علم واحل آدھا فرمایا تھا کہ ان قلب نب السلین آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں اب آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی کا مضمون بیان فرمایا جا رہا ہے یعنی جب یہ بات طے ہو گئی کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو کبھی آپ کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ پیدا ہوتا ہو اور کسی دوسرے کے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور رسالت کے ذرائع اتنے اور روشن ہیں تو اس کے باوجود بہت سے لوگ آپ کی رسالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں دو وجہ بیان فرمائی گئی ہیں ایک وجہ تو یہ کہ جتنے پیغمبر پیچھے آئے ہیں ان سب میں صورتحال یہ رہی ہے کہ ہم نے کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر کوئی فضیلت عطا فرمائی یعنی کوئی خصوصیت ایسی تھی جو اس پیغمبر میں تھی کسی دوسرے پیغمبر میں نہیں تھی حالات کے لحاظ سے تبارک و تعالی کسی پیغمبر میں کوئی خصوصی صفت یا خصوصی فضیلت پیدا فرما دیتے ہیں تو وہ ان کو حاصل ہوتی ہے جو بعض اوقات دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں ہوتی اب ان کے جو امتی لوگ ہیں وہ بعض اوقات امتی کہلیں یا ان کے نام لینے والے کہلیں وہ بعض اوقات اس فضیلت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نبی کا درجہ بڑھا کر بعض اوقات اس کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں اور بعض اوقات خدا تک نبی پہنچائے تو اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس انہی, انہی نبی کی پیروی کرنی ہے انہی پر ایمان لانا ہے اور دوسرے انبیاء کرام کی ان کے دل میں کوئی وقات علیہ اللہ نہیں ہوتی یا نہ وہ اس پر ایمان رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور بس وہ اپنے ایک نبی کی فضیلت کو معیار بنا کر انہی کی حد تک اپنے ایمان کو محدود رکھتے ہیں اور محدودیت کے نتیجے میں دوسرے جو پیغمبر ہیں ان کی باتوں کو سننے سے انکار کرتے ہیں جیسے مثلا یہودی سے انہوں نے حضموسا علیہ السلام کو بے فضیلت دی اور واقعات فضیرت کے لائق بھی تھے لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب پھر حضرت موسا علیہ السلام کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گی چناتے حضیث علیہ السلام جو تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا ان کی بات نہیں مانی اپنا گروہ الگ بنا لیا اسی طرح عیسایہ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے حضرت علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مان کر دوسرے پیغمبروں سے انکار کر دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہذیب لائے تو ان سے ان کے منکر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنیادی وجہ ایک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے مختلف نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی تھی اس فضیلت کا صحیح مفہوم تو یہ تھا کہ بھائی ہے تو سب بڑھا لیکن کسی میں کوئی خصوصیت ہے کسی میں کوئی خصوصیت ہے ہر گلیرا رنگ و بوے دیگر اس طرح اگر اس کو لیا جاتا تو کوئی خرابی پیدا نہ ہوتی لیکن لوگوں نے اس کو اپنی گروہی تعصب کا ذریعہ بنا لیا اور دوسرے انبیاء کرام کی توہین وغیرہ شروع کر دی تو اس سے یہ خرابی پیدا ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا تو یہود اور نسارہ جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں وہ درقیقت اس اپنے گروہی تعصب کی وجہ سے کر رہے ہیں اور دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگرچہ بڑے بڑے فضیلت والے انبیاء کرام آئے ہیں لیکن ان کے زمانوں میں جہاں ان کے ماننے والے تھے لوگ کچھ لوگ وہاں ان کو جھٹلانے والے بھی بہت لوگ تھے اور ان کی تقریب کر کے ان پر ایمان نہ لانے والے بھی بہت لوگ تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی مکہ مکرمہ کے لوگ یا حجاز کے لوگ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے یا آپ کو رسول ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے چنانچہ فرمایا تیر کر یہ پیغمبر یہ پیغمبر یعنی جسے جس پیغمبر بھی پیچھے گزرے ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے فضلنا بعضهم علی بعض ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے یعنی کسی کو کسی دوسرے پیغمبر پر فضیلت عطا کی ہے فضیلت سے یہاں پر مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر کوئی خصوصی امتیازی صفات تھیں جو دوسرے انبیاء کے اندر نہیں تھیں یا ان کو خاص کچھ معجزے دیے گئے تھے جو دوسرے انبیاء کو نہیں دیے گئے تھے بہت سات عیسائی صدلام کو معزہ عطا فرمایا گیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اب یہ معجہ کسی اور کو نہیں ملا تھا اس طرح کی فضیلتیں ایک دوسرے کے اوپر ہم بھی کرام کے اندر موجود رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی فضیلت والے پیغمبر کو بس اپنا مقتدہ مان کر باقی پیغمبروں کا انتظار کر دیا جائے اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء کرام کے درمیان اس طرح تقابل کیا کریں کہ جس سے کسی پیغمبر کی معذ اللہ ادنا احانت لازم آئے اسی لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ہم سے کتاب کرتے ہوئے فرمایا امت سے کتاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیرت کی بات نہ کیا کرو کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ کسی پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے آپ نے مستقل طور سے منع کر دیا اگر سے واقعہ یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پیغمبر پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے تو فرماتے من من کلم اللہ. پیغمبروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی براہ راست جیسے موس علیہ السلام وسلم و درجات اور کسی کو اللہ تعالی نے درجوں میں بلندی ادا فرمائی بدر بلند بلندی اطا فرمائی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک مطالعہ نے دوسروں پر بدر جہاں زیادہ فضیلت عطا فرما دی اور یہ بظاہر یہ ایک لطیف اشارہ ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ دوسرے امبیاء کے رام کو تو کچھ جزوی فضیلتیں ایک دوسرے پر حاصل ہوتی رہی ہیں لیکن ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کی تعالیٰ نے بدر جہاں بلندی عطا فرمائی ہے اور بظاہر اس کے مراد رسول کریم سربرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آتے نہ عیسب مریم البینات اور ہم نے عیس مریم کو روشن دلیلیں کھلی نشانیاں عطا فرمائیں و عید نہ ہو بھی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی پیچھے بھی یہ مضمون رکھ چکا ہے کہ روح القدس سے مرادل طبریل علیہ السلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رح القدس سے مدد کرنے کا مخہوم بظاہر یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسہ علیہ صدلام کے یہودی بہت دشمن تھے تو اس واسطے ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ان کی حفاظت کے اوپر معمور ہو تو حضرت جبر علیہ سادہ کو علیہ نے ان کی حفاظت پر معمور فرمایا تھا کہ یہودی اور دوسرے کی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے ولو شاہ اللہ مختلف جناط ولاکنختلف امن امان ومن کفر <كَفَرًا> اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تعصب کی وجہ سے آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو یہ ایسا ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مجبور کر دیتا کہ وہ حق بات کو مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں اس پر ایمان لائیں اللہ تعالیٰ مجبور کرنے پر قادر تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے کہ ہم کسی کو جبر کے ذریعے ایمان لانے پر مجبور کریں یہ تو ہم نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے اور اس میں ہر انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنی عقل اور سوچ سمجھ سے کام لے کر اللہ تعالی پر ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی باتوں کو مانے اللہ تعالیٰ چاہتا تو بے شک یہ ہوتا کہ کوئی اختلاف ہی پیدا نہ ہوتا جب شید میں صاحب پیدا ہوئے اس سے سب لوگ ایک ہی دین کے اوپر ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کے جو کار تھے یہ پھر کبھی آپس میں لڑتے نہیں یہ ہو سکتا تھا لیکن ہماری حکمت کے خلاف تھی یہ بات اس واسطے ہم نے ان کو روشن دلیے تو دی اور ان کو رہنمائی بھی فراہم کی لیکن یہ ان کے اختیار پر چھوڑا کہ وہ آیا صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں یا برا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ ولی شاہ اللہ مختلح دین میں باد اور چاہتا تو وہ یہ لوگ جو میں آئے ہیں انبیاء کرام کے بعد میں آئے ہیں وہ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد ممبازی مجاتنات وہ آپس میں نہ لڑتے آپس میں نہ تو جنگ ہوتی اس پر دونوں مفہوم داخل ہیں جنگ بھی نہ ہوتی اور کوئی عقائد کا اختلاف بھی نہ ہوتا سب ایک, ایک دین ہو جاتا وہ لا کے لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا ہمن ہم آمن آمن تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے وہ منہم من کفر اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا بولے اشا ہو مختلح دوبارہ فرمایا کہ اور اگر لا چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے ولاکن اللہ فالمایوریت یہ وہی بات ہے جو قرآن کے ان میں کئی جگہ فرمائی گئی جی ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا اور صورت سب کا دین ایک ہی ہو جاتا کوئی اختلاف بھی نہ ہوتا کوئی جنگ بھی نہ ہوتی لیکن اس سے وہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا جس کے لئے یہ دنیا بنائی گئی ہے اور انسان کو اس بھیجا گیا ہے انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد اس کا یہ امتحان لینا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد کون ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کر کے اپنے من کھڑت خواہشات کو اپنا رہنما بناتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا یہ مانا ہے کہ ولاکن اللہ فالبا اور لیکن اللہ وبارک مطالعہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اب جیسا پیچھے عرض کیا تھا کہ اصل مضمون انفاق اور جہاد کی تاکید و ترغیب کا ہے بیچ میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر آیا تھا اور اس کے بارے میں جو کوئی شبہ پیدا ہونا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں رد فرما دیا کہ آپ تسلی رکھیں کچھ لوگ آپ کو مانیں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے یہی ہوتا چلا آیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں اب پھر جو اصلی مقصود تھا انفاق اور جہاد تو اس میں خاص طور سے انفاق کی طرف اللہ تبار بتا رہا تو فرماتے ہوئے اشار فرماتے ہیں کہ یا ایدینہ آ منو اے ایمان والو انفقو خرچ کرو اور لفظی معنی تو اس مطلق خرچ کرنے کے ہیں کوئی اگر فرض کرو تاش کی چیزیں خریدنے کے لیے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے اس کو بھی انفاقی لغت کے اعتبار سے تو کہیں گے لیکن قرآن کریم جب انفاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بعض جگہ سراہت کے ساتھ اس کی تعین کر دی ہے کہ انفاق کی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور بعض جگہ سراحت نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ وہ خرچ کرنا جو اللہ تبارک مطالعہ کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے ہو جس میں کوئی کسی غریب کی مدد کی گئی ہو جس میں کسی شخص کی دکھ درد میں انسان نے حصہ لیا ہو یا جس کے نتیجے میں کوئی اجتماعی بھلائی پیدا کی گئی ہو وہ انفاق ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور یہی مراد ہے کہ ای مانوا لو خرچ کرو مما اپنا کم اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس تعبیر میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو تم خرچ کرتے ہو اگر کسی خیر کے کام میں بھلائی کے کام میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا کوئی آسان نہیں ہے کیونکہ جو رزق بھی تمہارے پاس ہے جو روپیہ پیسہ تمہارے پاس ہے جو مال تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کے دیا ہوا ہے اگر اللہ تبارک ہے اس میں سے کچھ حصہ کہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو یہ اس کا عین حق ہے تو وہ اللہ تعالی کا دیا ہوا مرزق جو ہے اس سے تم خرچ کرو اب کوئی شخص یہ کہ نہیں میں تو اپنی قوت بازو سے کمایا ہے تو جواب اس کا یہ ہے صرف قوت بازو کے بل پر کوئی نہیں کما سکتا تھا اگر فرض کرو کہ ایک شخص دکاندار ہے تو اس کا کام یہ تو ہے نا دکان کھول کے بیٹھ جائے لیکن گاہک کون بھیج رہا ہے اگر سارے دن بیٹھا رہے اور گاہک کوئی نہ آئے تو دکان کھولنے سے اس کو کیسے رسیب ہوگا گاہک اللہ تعالی نے انتظام ایسا بنایا کہ ایک کی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے تو گاہک آتے ہیں اس سے بکری ہوتی ہے نفع حاصل ہوتا ہے تو آمدنی ہوتی ہے اور اس سے انسان اپنا کام چلاتا ہے کوئی شخص کیا ہے میں تو ملازمت کرتا ہوں لہذا اس کی تنخواہ مجھے ملتی ہے لیکن وہ ملازمت کس کے ذریعے اس کے فرائض کو حضوم انجام دے رہے ہو یہ ہاتھ جو چل رہے ہیں یہ پاؤں جو چل رہے ہیں یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں یہ کان جو سن رہے ہیں یہ سب اللہ تعالی کی عطا ہے کہیں سے بازار سے تم خرید کر نہیں لائے تھے اور اسی کے ذریعے تم اپنے فرائض منصبی جو ملازم کے ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہو تو لہذا اصل دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہوا جب اللہ تعالیٰ سل دینے والا ہے تو اگر وہ اس میں سے کچھ مال خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ پلا جگہ خرچ کرو چاہے وہ جہاز میں خرچ کرنا ہو چاہے غریبوں کی امداد کے لیے خرچ کرنا ہو یا کسی اور بھلائی کے مصرف کے لئے خرچ کرنا ہو تو وہ تمہیں کرنا چاہیے یادین امنوں انفکو میں رکھنا کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جب کوئی وہ دن آ جائے جس کے اندر نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کسی کی بارش ہو سکے گی مراد قیامت کا دن قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کیونکہ جو قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکے گا نہ کسی تمہارے مال سے تمہیں فائدہ پہنچ سکے گا نہ کوئی سودا تم کر سکتے ہو کہ پیسے دے کر وہاں جنت خرید لو اور نہ کوئی دوستی کام آ سکتی ہے کہ دوستی کی مج تم جنت میں چلے جاؤ نہ کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے کہ وہ سفارش کر کے تمہیں جنت میں پہنچا دے جب تک کہ تمہارے اعمال خود اپنے ٹھیک نہ ہو اور جب تک تمہارا اپنا نام اعمال وزنی نہ ہو اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یہاں پر خرچ کر لو تو اس سے تمہارا ذخیرہ آخرت کے اندر انشاءاللہ شاء اللہ ہوتا رہے گا ول کافرو رہوں ظالم اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے انہوں نے سرے سے یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی آنے والی ہے اور اس وقت کے لیے کوئی تیاری کرنی چاہیے لہٰذ کیونکہ وہ اس بات سے منکر ہوئے بیٹھے ہیں لہذا اس آخرت کی زندگی کے لیے کوئی تیاری کرنے کے لئے بھی آمادہ نہیں ہے تو وہ بڑے ظالم لوگ ہیں آگے اللہ تبارک تعالی نے اپنی توحید کے ایک عظیم آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے وہ نازل فرمائی ہے اور اس کا پچھلی آیت سے کچھ ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا تھا آخرت میں یا قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئی گی یہ ترقیقت مشرقین کے اس عقیدے کی تردید تھی کہ جس میں وہ مشرقین اپنے بتوں کو اپنے دیوتاؤں کو یہ کہتے تھے کہ ہاؤلائی شفا اولا عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ان کے آگے چلے سے جھکاتے ہیں ان کو, ان کو ہم اپنا معبود اس لیے قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں جا کر ہماری سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک کا عقیدہ یہ سرک والا عقیدہ ہے کیونکہ ان کا اس عقیدے کا متبیعہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو کام سونپ کر فارغ ہو بیٹھا اب وہ کچھ نہیں کرتا اور نہ اس کو لوگوں کے بارے میں پوری طرح معلومات ہیں بلکہ یہ جو بت ہیں یا دیوتا یہ ان کو آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کی آپ کو آپ قبول کر دیجئے فلاں شخص کو فائدہ پہنچا دیجئے فلاح شخص کو رزق دے دیجئے فلاں کو حالات دے دیجئے یہ سب سفارشیں کرتے ہیں تو ان کی سفارش کی بنیاد پر المیہ وہ کام کر دیتے ہیں تو یہ سارا مشرکانہ عقیدہ تھا تو اللہ تبارک نے اس مسرکانہ عقیدے کے جواب میں ایک ایسی آیت نازر فرمائی جو اپنی عظمت کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جامعیت کے اعتبار سے تاثیر کے اعتبار سے